سوال ہے کہ اگر جانور کے دانت ہی نہ ہوں تو کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے تو جس کے دانت نہ ہوں یا دھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں اس کی قربانی جائز نہیں ہے